د پختو اول عظیم ادارہ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز کس کی خانہ اشاتہ بے خور خار اور توحید و سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیو ریکارڈنگ سینٹر جہاں گرے سردر علی اثر فروش پیش گئی مشکلات القرآن د شیخ القرآن سید عبدالسلام سے أولو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لعامين ذلك الكتاب العيد فيه هدل المتقين تفسيري خلاصة بصورة بعام شوا أصحب مشكلاته تقریباً سلیر اسپیش آیا تو بتا رہا ہوں ویال شری درد کے الگ نامی دو تم متعارف ہوئے بتا جائے گا کہ ہر ارام گانے علیف الام نی ادھر ادھر یا گرا استلاح کی شروع سے مقداف پندرہ اختیلا کی لکھی مقداس میرے قدیمی مسئلہ مسلطر سے ہر عام نے ہر قریب مراد کے قدیم قسم پہ ہم کو کبھی نے اب ہر کو نام ہر کو نیم حرف جو سر پیدا ہے چار کلمہ بڑے میرا وانی آلف اسم دے اور آ حرف دے آ می من اسم ہے اور ماں ہر قا من اسم دے اور لا حرف ق گنی طرح پارے رانی دیو ہوئی بس آس کلا مشہور تھا پرانی کریم کی اللہ تعالی دام کتاب رائے دیوکند دیوکن سورجنی بس سگا کی دیوکند کیام سورجنا مکی محسوس تاؤ آلے نان داد سرکی آئی دن قطار ہر فن پاس لیک شیب ایمان چی سا سو آئی لیکن کلچ مقرر حضرت نہیں یہ بات ہی صرف سوال بس اور جان راجہ مشہوری پر کلمہ نص حکیم قاطعین لہو سرم نص حکیم نوم سوال شیک آف یمین قاطعین قاطع الف ترعین نام سی لم لام ہے اور سم رے اٹھول سوارشی بڑے میں قطار بارہ تھے ایک سو آٹھیں سارٹن نمک کرنے ضروری میں تفصیل نکل گیا تفصیل کے سدا فنسا پہ شرا الفاظ محمل نہیں اور ضیاسی بے فائدے اللہ کے کلام کے محمنی بے فائدے تو نہیں بلکہ ضروری دریتہ والا گیا مارانی اور کمانانی مدیا ریخاؤں خاص مقصد برا سب ہے یاروی آوانا تو آخر ساخو جو ما یا مقصد تھا لاول دا آخر لام کتاب جو ہودا تو اس کل بغیر بحدایت بھی نہیں سیکھے محمد جشی اور بے ہی سیکھا یا تو زیاتی جو اب زیادتی تو قرآن کی بال کی مسئلے میں ایک ردالہ ہے اور زیادتی بڑے معنی نہیں چیرے آج آئے گی تو اصل مقصد بانخت وقی خاں بخان ہاں علما کی جو زیادتی ہوئی قرآن معنیٰ بےدریہ مقام ہے مقام یا بولے آگے تو اصل خطیب خطیب جمع آنے بردانے اگر سے ہم ساتھ محتاج نہیں ہو جائے گا اصل خطیب قرآن کی درست حرف دائیں تعبیر کے پاس خطی اور پہ مقام سرا بڑا کلورے مکتار کار چورتر کی جکم مکتار آ رہی دائیں دائیں صورت سرا سورج سرار پورا مناسب چکدردے گارے نا مناسبت بنی پا منا بانے یا منگل پھر بھی آنے پور کا لاس ہوئے گی یا مسلم سر کے راوت ہے سورج کے یا سورہ اکارا کے یا الفانی سجا کے جس رمنا سبب نہیں کیا بلدانی ساگر بل جگہ پاپ راولی بل جائے نون راولی دہائی سورج سرمنا سبا کی داد بار کے در گو ددا چار سورجوں سب و رن کلام کے استعمال نہ مارو تری اور اچھا دار من کم دیار دا دا دا نا قرآن داند کتاب میں کس سے لڑائی پیچا پورا پڑے دار کے دن سے کرے ماتے دل دیہ کے مندن سوارا پور کے قرآن پراغل پوری رامی دے دن خلاف اور مخاورے نہ موجود ہاروں میں خبر نہیں لیکن آئی تو کلامن کی رشتہ ودروہ میں رست مختار گروہ پہلے یادات شاہ کی مانند جم کنم اتشاوے نہیں بلکہ مانا بھی یہ متشاہ اللہ سے اگر ماننشاوے اگر متشاہدے صرف نادر سے متشاہدے ہوئی اور سے مانند متشادی نائے کا متشاد حقیقت ملک لے وجا اور بئی عیدا دشکر احجہ کو والم چپ کلام دارت کے متن کی لغت کی سرپر بوائے نالبانی مانا حسرت نہیں کرے گا کس لغت کو کتاب گرانشامی پلان فلام کے مانا بڑے مانو پہ مشکل چیتان کے مانو مراد خوشی وزار خوشی دتشادے ایک دم تو مشکل مجمل یہ امکان نہیں دارو کشف ممکن نہیں کارش ہدایت سے من الفاظ کی نش کرے لنگی اب فلاح تو اولماؤ پکا لے آلم ہوئی سماغار سے کرے دیو کی اللہ مراخول اللہ دسپارے متشاہ چکی یہ متشاور خدا اللہ عصمہ اور سفارت کی رائے مانا قابل مانا کی صرف غیر کیفیت پر متشاوری آپ نے کی آسان پائی کی بار وہ غلط تفصیص قائد دیا غلط ہوئی فراغ مانیم اللہ کا مفواز جنا غائب کی فیت اللہ کا مفواز متشاو نظری بلکہ بھی ہے تارا معنیشتہ پائے کی جہاں خلاف کسی تقریباً سوال رس پورے اقوال پائے کے علماء نے نقل لی اور پھر نقل بانے بنا دی اگر مانی بنی ما سے تو مت نے لغت کھیشتا تو پر نقل کھیشتا ایک مشہور اقوال داری مشہور اغدار اسلام مر سورت بسر کیسما سورج سورج والے پلامی یا سورت خامی سورت سورج نسما سور تا اصل قرآن جب قرآن دی اللہ منتصیم کری تو مختلف صورتوں سب دے دوارے جدہ اسماء اللہ ہے اللہ تبھی یو خدار شدہ الف دانی مکمل پور دایہ اللہ بل حامی صلاح کیا نا داس ماں اللہ, دا اللہ پہتوار ذکر دراد پل مثال صر غالب ذکر مراد فکل اللہ لام ذکر نے موراد رے ملک ڈالے ٹکڑا نیم ذکر موراد مجید مسجد ڈالیں ہلو کے بورے خامین کی نون کے قاف کی ذکر دراد کے پل پاڑب گرا بے زی ہے مثال پیش کرے ریو شاعر کم تو لہا کی فکالت لیے مائے چھوڑے گا نہ کاف ہوئے کاف سما ناست بنا پڑے کی جدا خارکن جدا, جدا اسماؤں نہ اجزاد مانس اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن داور دوست خدایم سگت و انگریزے کی زیادتی انگریزے آرس کی مختصر دراص کی بڑے کی انگریزان دل استعمال کری قرآن کی عردۂ نہ اگر اسی پختو اردو کی نہیں دارنگ بڑی کیل دار چالیس دامی دا حساب الابجد جب دان ہے حساب الابجد جب بولیا ہوا تھا یہ ادیا پر تعلیم صرف اور مشرقیوں کی حساب الابجد چلے گا نئے کی شار شارا یا لام کے یہ آیات تمیم کے سلوست اور حدیث وغیرہ سے نویز اور حدیث سے دیکھیے حساب اب جب حساب اجمیت قرآن پاجمیتان حمل کو نہیں بکا پر اتو رکیے گورکھوں ڈاس سے مقاط جو سورت ابتدار کی درس دلیل دل اعجاز سمانا مانے منہ تو نہیں معلوم مقصد معلوم مقصد حکمت سے اور بدھی ماننی لاکم مقصد معلوم بے فیری نئے مقصد اعجاز شیخ الاسلام ابن دیمیا ابن قائم تو قول غور کرے ادا آپ غور لے ادیم منا سبق ہے نا مکھی صورت ان کی تھے عرب امیا چوپے قرآن کا دا اول کنبیو اور دی سورت کی یہود سرف آل عمران کے دن سوار قرآن معجز دے تا سے مقابلے میں سہول اور داسرم کی تمبی بازوان تھی یور تمبی و بیتبار ظاہر دن تمبی بے تبار ان اسرار دو تمبی آج تھی تمبی بے ظاہر سمان بے زئی آلمی کی دکم ہرخون سختل جوڑا سوال پریا دادی شاڑفو نے دی چالف حمزد صاحب کے قالف احمد اجا صاحب کے نیوتم دیش دی دا دنیا ہر لوٹ کشتا پار لو بالمی فارسی پختوئی گوجری اور بلستانی اور پوستانی پارا کشت انگریزا کے رشتہ روزانہ تعبیر تابی کرے علاج اے بی القیا سے اے پی سی ڈی آ حرف نے بارہویں چیز تیز بیزائی وغیرہ زیادہ تعبیر کریں چار گامی مقصد داش مقصد چہازہ من الحروف التی تعلقون الخو اللغات ہو معلفے قرآن بنوئی معلف معلف و حادثی سی ویک نہ مشتمل ہوا پکا جی لو رہی ہوگا ویلے مشتمل لے دا قرآن پدا سے حروف ہو چد لوگ دنیا پل ہر کنیں جوڑ رہی اللہ کو طرف ننے نئے دنیا والا دنیا والے بقادرے کو مقابلے ہوئے قرآن میں مشترکی لوگا یہ ماہر دے دکھا چینا کل جو کی کھلے کور تے منگے جوڑکی تاتا کا مشترکہ سنگ مزے منگی بچا جوڑا ماتا مشترکہ چلی جوڑا دل تماد مشترک گا نداذ اللہ کتاب نماد سرم شرمس کلام رکھے گا نیچ جو تمبیرن عالف نام سے مقصد بیل کا ہے دا قرآن معجز کی تعداد مشتمل لوگ آیا خارکون منقن نہیں چٹا چکن لوگ جو جوڑ آئے زیرتا سے جوڑ گئے گا بلدا اعجاز سے شار بےتبار سر بے تبار اسفرا او او اور حصہ زمخری خشاک کی بے زائ پل تفصیل کریا ذکر کرے پریف دامیوں بھلے موقطاتے ادارے اقسام دل ماتو اللہ کے دنیا دائنا آجز دشی دا روڈ دوما باریک باریک اثرات دی بکے ناول سے رائے چدامل بحث سے تکرار دی سوار لس اور آرڑی لی سورتل کے پڑے کہ راج داس دا حرفن دلکھا پورے حمزہ جداشمان سی گل نیوکندر نیوکن سورت الن کے راو ش مارے ناتش ناتش تین مس سے سوال نے سیکھا سوال فن کہہ سردار بل سردار سمر صفاتوں کا علم تجوید کے علم قرآت تجویز دا شرید دا من دامن دا دام دا فلان دی فلان داغ ٹو نیف ٹون نہ پری کے حرف مناوری راوری التفاوت سلی تفاؤ راؤ دچانے نمنی مراوری سلس راوری دچانے سلسین راؤ در زنگ مناسبات دا ہر پر ٹولہ اور سفا تو بانے تم سفارسی مخارج ہوتار کا دا ادا درپار کا خرو تھے متفاعتو سرد بڑے ڈریم سرداں سر پنجو تریکا یو ہوی بڑے کے محفردات دو, دو حرف نمرکم لقین حامد بلی بری کے مسلساد لط علف لام علف لام سلورم پہ مربا لط عالف لامی را علف لام ساد پیزم پڑ کے محمد ساد کا اگر چہانی میں سی نقاب کے خراست خلاف چاہیے کہ جمعہ داؤ کیا نا دن ستاثر کو رہتا ناری کلمات عرب ادی قسم کا پنجو قسمت یعنی پندو قسم اشاروں کو بڑے موقع تاج کتاب دانداش پم اور راجدون بان مستقل قدم اسرار ہو سرب مقطاط اور پیشہ رات سرا دلیل بڑے بانے سے راد اللہ کتابا سے بندر سی پہلے بندر دے کی تفصیلی نہ آج دے جڑا دے ربائی کا خبر جامنگیری لہائی ہو سرمنا صدر کی رائے سورت ہم وہاں سروپور آکل پارے لیے لما بار اقل وشتے ہاتھ رہے دیر بارہ تو صورت کے علیف لانی میں لڑی علیف بھائی ہارف نے چول جی مخرج کی ادا کی حمزہ عالف نے ہمزائے اول مخرج سے حلق مرائے مخص رکھ لے لامی مخصوص مین, مین ادا کی دادی بطور نمونا لیکن پشاوری کچھ بڑی سورت کے خلق دے انسان کا عالم ذکر جی متوسط ذکر منتخاب ذکر یہ سورت کش طرح والا انسان خلقت ذکر و آدم علیہ السلام دسمانی خلقت ذکر متوسیح کا ممتاز قیامت خبر بکشتہ بل مناسب سورج کے داد حرکڑ پر کسرت سے روا کے حالف پڑھی کے لئے زیاد تھے لام آئے بشان جمین لائے بشان جلدے ہوئے بنور کر کے کلمات لسنگ سور خوف و رائش مثلاً نال دے مناسب بسور خوف کی آگا کلما زیاد کی چپائے کے خوف لکھ استعمال شیر خوف سورنا سدا دیتی اسرار دیت ہوئی اعجاز قرآن کری سسدان سیدھا تنبید عالل اعجاز چونکہ دا مدنی اول سورتوں مدنی والا یہودی کا کتاب لائیب اور غبی کے اول کے خورا وقیر معجز کتاب لے گئے جناب کے پڑے سین علی گامی نمن داد کے بے فہرے دا اور سن کے مستقل چار دن دوسرا مستقل اور چار مخن جملہ رستن دوپارہ مستدم ہر اس جملہ پر مختن بانے متفر جلدی خطی ذالک سوائے زال گلی پورے کتابیں ہر گلی سدھا پورے کتاب پورا آئے تو شخص کی مشکل دارے بکین چیزیں سو گئے شکل کا شکنی شکنی ہدایت رداخ کا نام پورا ہدایت مختار در دار دا دمخنے دارا دردے دا کتاب دا پورا ولی کی, کی, کی ہدا تکیم کی اور کم شی پورا ہدایت ہی روپائے فتح کرے مار بات ذکر ان قرآن کریم کے جو قرآن سکھوتن راجمت گئے اب اٹو برا جی کی دی دروتا دی دروتا وسفت ظالق اشاردہ سیشتا تا اور کلامتا کہ سیش ہے تو مختلف ناز شیو سے ناجیری گھر چٹور قرآن پا کی موجود نہ سے ظال منی دا سچ ناظر سے سچ نازریش نازری ڈاکٹر سرے ال کی جنگلس کو پورا الخطاب کے الدام جنسی اور جنس گلت الار کی مراد کامل فرد اخنی. مرادی فرد کامل دا, دا سڑے دا. سڑے مانے خوبصورت سڑے دا. کامل سڑے دال دا چارداری کا سی برے چنا ہوئی امام سی بے سروائیں کافیا ماں بھی کیا اور اگر نی کتاب نکلے تجر جسمان نہ ہوا ختم کر آسمان تختی نہ کتاب بناخی بال کتاب ہوگی سرائی ہوگی اور کتاب ہے اور انو لکھر الكتاب لسی بائیت تو ٹھیک دا الكتاب معنی کامل کتاب در دباب دا کے مکمم پارسے پھرنے ہیں وہ سے چاہ نحو لکھلی دائیلیں مقالفت کھلی اب در جانبی دا نحو کے ایت مرتبین دا نحو دیس شیلی رسے شابہ جاہدل راوز کافی ملاسے شاید ماں بارکی چل رہے تو پھر دے دیا سیمانے معام نہ مانے الاں پرانی کریم پورے کتاب دے واقی پورے کتاب لے سیا کی ردی نیا انسان دپارے بیس بھائی کتاب کے اللہ و برابرے بنے چجیے قرآن لاکن تقاثران قرآن قسطہ فہون آئے کنرسی جان تاکہ ماں باپ اشارات کل پڑی علم حا کے علم حساب علمجی دا دا قرآن ثتجگ ع لماش کا نصر کے دامس د دا دا قرآن سینس پورے کتاب دکھ کشتا دو ج حدیث کرائی اگر چاہ حد ذ اور لم کر دیا جائے نہ علما م عجائے ختمیش خلم ختمی زیادت ناڑ ریل گیا نہو خلاشی ر اور دیش خرائیں د عجب نہ ختمی ریل ی تفسیر بڑے حاطر نہیں سی لے یو عالم بڑے حاطر نہیں سی پہلے بولے خدا اللہ کتاب علملوق دا, دا اللہ حاطر سی پہلے لائے بشمار تفاصیر کل کلس تفسیر کبھی کل اور تفسیر و خی تھے ذہم اور تفصیر بلاسی نکتی استر سے بلکہ آنا نہیں سمجھ زمائے تفسیر خاص کم یہ کتھے سے موراج مدم مولانا عبد الشکر صحیح رحم اللہ عصمن گور ناگرام ملیا نسو دو اسکالاں کم از کم موراجاد کتابوں نے اٹھ کے کم کتاب کا لالئے شاگردان ہوتا اور کنل والے موراجا ہوتے مطالعے ہوتے بیاہ سنس بغان بوسی جو علم اجیت اور میلا سب کا لہو نہ دا فہری کتابوں نے جی دن سوال کتاب نے اور خراب وشے ہے علم کی خان علم خدا ایسا حدیث کی من حرمان دو جب تک مطلب یسناک علم بل ہے رسناک رالسناک دلم داس دل میں سکے تو زیادت قوال محنت بانکارنی کہ اللہ نمواڑ ربی دیتا خبر و خبر تو قائم یوری عشق کی پران کے دوارہ استعمال شک صرف مانا کی زائد را کی زائد دے پر شک بانے شک صرف تو سائزوں طرف ہے تو وہی طرح دونوں یہ انسان دو ترفیوں کے پروگ آنے سے فیصلہ نہیں سی پہلے دن کے نام شخص حکم نہ رہے تصدیق نہ رہے تو سائید ترقی موایب اور ریب سرے اوشک زائد کریں ناری تحمت تردد تردت آلوسی وغیرہ مانا گئی توہمت معنی زیاتی تاند پہ راشی سرد ترد نہ جو سیز کلاول تردد راشی سرد کلکش پوکشی نہ پاگو آئے توحمت پیدائشی تان پیدائشی تان کی جائے انکار کچوں کے انکار جو جیب یا اردو جیب انکار نہیں جب تر ضرور صفر کی پہ تومت گئے لداخیاتی سفر پہ دشتنا ہے پرانی کریم کے شخصی پینشت کے نمان فصل کتابیں مقابلے کتابنا کرنا تپو چکے گا شکی سے ہیرفا ہے مسئلہ تپو چکاؤ علماء شک دس تپوس کا تپوس شک باش خدار یا سرو لن کتاب والت یا سونا شاخر کی لکھی دل بیان خلق بیان مناظر اور مقابلے کی کیا کر مہاراجے سے مقابلہ مقابلے نمائندہ کیوں فرق دے پہ استعمال کیوں فرق ہے عدان اطر قرآن کی شک کی مری دن صفت دن صفت بشکراج صفت کی معنی زیادتی کا عقیقت نمو سوکھنا خواہ دن کی نفی ذرے لے چڑے رہا نہ دا دا خاص پڑا موقع نفی موقع شک دے ماں تحمد دوارا شیران نفی دقد سر بق قید ندا کلام دا لارب کی راجل خاصنی بل کا مقد بے شک مطلق و ریب دقد نفی د مقید سرد قید ندا مرادہ ہندی دن اختتر ہوا ولی رات سنی چلا شکی لارب بخی ولی ہوئی زکنفی آس پکائے زکم پخل کے موجود اور مخاطبین کے موجود مخاطبین سنگی یہ ہدیان دی گئے کچھ عرب نہیں دی سورت کے مخاطب یہ ہدیان یہاں سے رے وہ رے دوسرا یہ مکمت نفیدت کلام چلی چلی کی رہی سے مخاطب کم شیخی نہ جائے کن کوشکاری مف رہے ہوئے جواب ادارے سی دار بفی تری کے بھائی وہیں متابین مرتابین, مرتابین کہ نہیں اس مرتابین مانے شکی ہر گلی سے مرتابین غیر پکی کر اس اسو فائل مشتبین پہ صفت بان مستربا بیراس جا ہو دانے بے جوابوں نہ بول چاہ جواب کو مسائل راضی چاہی تنفیس وغیرہ کل آدم چلا ہے ابو حیام بہر محیط کے سوال جواب والا گوڑ لے بنی بس خبر نہ علی النفی زرے برکہ قرآن نہ انصاف ہو گیا قرآن سے لارے بفی رسم نہیں بلکہ لارے بہرآن اور جو تاجر اور مستدم نہ قرآن کی رسم اللہ زمارا سب کے ہم خلق گئی کی شرح ہدائی میں سب کو قرآن کرنے میں متعدش گا صرف قرآن کے رد دس سال غلط دریا جواب سب گا اس جواب دہشتہ خبر سوچ پکا رہی تھی وہ تفصیل والا خبر ہے کھیڑی سوچ پہ تفصیل دے رب کیڑی سے نہ مشکلات پیدا کی دانت تلوق جوڑے لارف سلبی رضاء الب صفت قرآن معلوم ہے سبوتی سلبی صفار سلدی وغیرہ لمح احوجہ لائے باطل دل صفا سلبی تو قرآن کی نشتہ باطل در مقابل نیچی پہلے بٹلان پہ رشتہ اختلاف اور غلطی پہ گنشتہ ہے اختلاف من غلطی لوکانہ میں جدو کی اختلاف ہوں دسیرا دلیل بردی بانے کا غلطی پہ کی رشتہ دفار سلویا ہوئے مامک کے گہیل دا سورج گرے مر جاؤ مرا نہ مر جائے دیکھنے سی فتونے روڑی لیکن اگر سفٹو نے لارے نفی دفی دان نفی بل پہ ڈاکٹر داخل دی کی پریستکی کچھ لارے بفی جانے لفظ ریل پتا ولیج پکیشن شباد پی فی بات مقابلہ شکولی سے بائی سر کوئی کسپد کتب زیادہ دلہ کتاب گلاؤ نشت مخلوق بان غیر منزلہ ہر کتاب منگلا پائے کس طرح سبید کہ دیشی سگن کی بتی کہ اللہ کلاس منتصیر عصمت صابت کے صرف اللہ کتاب درا بندے بدعت کلام کی خام خواہ غلطی کے ریشی بخاری کی ان کی ریشی غلطی ہے اشتراک مسلم کے رشتہ ہدایت کے رشتہ ہر کتاب کی سر سے غلطی بولی بات دہلی بڑی بڑی چلا بشر کے اترے گا خدا انسانیت بھی نہیں جگہ بنتے بنتو وغیرہ بڑے سر ان کتاب خریدتے تھے ممکن آدیش وکلپیانا جیسے آدی سرو منترا دو بانے کے بل بٹو ہونی لس گنتے کتاب کے راشی بانے کتاب نہ ہی داخیچ بند شکار کی غلطی وہ بندھک غلطی والی داخل سوچے نہ بندکی غلطی رہی بند نہ مرضی تپوس کرو زور جماعت والا امیر ہونا جان تو تپوسو زم گاندھی سب نہ غلطی غیر اگر برات وہ دورا سیدا دریا تکلیف علاج کیا ہے دریا اور علاج مشکل سلغی پر عصمت کی بات سننا کہی اور دل تب سجاسمت را ہے عالم مدرس اول طالبان تب کتاب کے غلطی سجا کا غلط سزا غلط تعلیم آخری کو لگی تو کاٹیا تو لگتی قرآن ہونا ہے گمتی ہوتا ہے مار کے گم تعہیے ہدایت کو پیڑ ہے, ہے. ہے غلط چھم دیکھ ایلم دس کتاب دور پہ سامنا اکثر دوڑے میں رہی باخیڈے سیدا کتاب بالکل میرے غلط چھیت ہم تو سر سی بارشی میں ہودل تقریب تھے جو دباؤ کے بارے میں کی تھے یورارے ہدایت دباؤ تکین متقین جبر متفقی دے قائد محفوظ دے بچ کے دل متفقی ہوئی آگے کا شاضان بچ کی احسیاان دلہ رسولنا رسول نہماد کی بری برجی اول متقی ہمارے اول, اول درجہ ہر انسان شزان صافی دا شرک د کفرنا عبداللہ بنواز نہ تفسیر نہ تقشر دعوت درجر و تکوا اگرچہ گنہنگاری اس شر نہ جانتا دیم و درجروں تقیدہ متوسط اور انتصار کی دوا امرہ اجتناب کی رمن حیات نہ گناہ کے ریاؤں نانتا دی گناہ نی رو نم استراب نظام ساتھی اگر یہ سجرف تھی بنا ادیت اور بشرک آدل ہو آدل اور تفریح آدل تو آدم خلق پر ازگار کرے مرجے افاسی حدیث گئے تھے اور انسان کی گنہ نظام ساتھی ساتھی سرا رنگ سرای نم جان ساتھی شوبھا دن ساتھی کسی چیز کی شوبھا رنگ بس نہیں اتنا شوبھا فرمت بس درد میں درجے ہادی ساندار سکیری حدی سال ولا داغل دروج امریکی والے خراج ہے شیئر اگر پن والا ہو گئے دو تین دیکھ کر داخلہ مارے لائی شکرانہ دن کلاسی شواچنا اگر سیدھا لازم نہیں جگہ تو دا تقویٰ قرآن کی قرآن بات بدل درجات کی متقل درجاتی سی دام تک باہر گر جیسی ہردایت مندر لگے گا نتن کا ہو تاثر ہے سنگا جی سے مستفی پہ گیا ہدایت ورکی ہے منتقل گیا ہدایت کر کے تاثر احساجی یا بڑے پڑاس ہوئے گدارا جی تو مستقل ہدایت یا سنتے ہوئے لیکن جب قرآن ہدایت کو خاصنے پہ متقران دور ہدایت در قرآن کو عام لے ادم نا بر گئے سورج جی سو مستقی تک سختی کرے مختلف جو آواز برجہ صدر خدا سے تعلق رہی پر ہدایت کی مرتبی اہدنا کیا بیانی ہے مرتبہ ہدایت مرتقی تاثیر مرتبہ پارچ رہتا در پارت کا در پارتر ایسے میرا لاؤ سواد جواب رہتی ہے ہدایت کے ماند ہم سراج مستقب التوفیق متقی ہر درجے کی چیزیں نا تو سبت کا محتاج دیتا ایمان تو زوال تو پارے دور اسباب خاص پیسے زمانہ کی تو پارے بلے کو متقی اور اسباب زوال دیر, دیر, دیر نہ مضبوط والے بکار مضبوط والے تو قرآن سردی تو دل کتاب نرج بل مستفی یہ ایمان حاصل کر غیر ان سلو قرآن غالب ایمان میں ابدل والا ہے ایمان ایمان کلا کہے گا کلے کی جا قرآن کلے کی دل تفیل دار ہے تو سب دل پر پارت درجہ کی قرآن سروس واقع اچھے گا کار ایڈم اور سرا چنکل سنگران ایڈمی مجھے اور سریاں اور مداحسام شیخ علام اللہ سے آ گئی تو گور داس امتحان جملہ رس گیا یہ نہ مہتوپور یہ تحدیب سو یہ توحر اقسام کرے سوئیشن یہ قرآن میں ہوئی تحریک دماغ آ رہا عقیدت قرآن دیکھی ہے عمل کا حدیث دیکھی صرف قرآن اختاہام ملک میں قدیم ہو عقیدہ گربانی ہے کوئی کے مانا مستقیم قرآن سے پڑھتے ہیں کیا ہدا دقت قرآن حضرت ہے ساماندار سل کر رشتے کسی ان کی متقین تخوا کی طرح یہاں ایسی جواب ہے کہ متقیم ہدایت یہ درجہ سلتے ہیں بلی درجہ کے قرآن کا مختلف بلے درجہ کے قرآن کا محتاط دو ایمان دو بار ناصل کرے سرتا ایمان جمانی کلے تو بار ناصلی بھی ایمان تقصیلی دے پارا قرآن کا تعارے دا نل دیکھیے کلا تلق نل لاہول ایمان دے گیا قرآن میں داپول شیخ الاسلام نقل کرے کتاب المان کی تعلم نل ایمان سمت عالم نل قرآن دے دا مقصد دام رخل گتم جو کرے شب گز کا بس ایمان قرآن کا نہیں جاتا رسول اللہ, اللہ سلم جستا ایمان دز ایمان امان بہ راؤ دے ایمان را اجماری ایمان اشل وغیرہ اشر اللہ محمد نب دس اور پس آئے نئے بیا قرآن بے شعروں کے گانے پر درس ایمان عماری فکر مک حاصل کے کوئی ایمان تفصیلی بغیر قرآن نہ حاصیلی ایمان تفصیلی اللہ کو معرفت کر رہا ہے ان نمایا من اعباد العلماء الب القرآن ایمان سے کے جب حیشت کے ایمان ایمان تفصیلی ایمان حقیقی اگر اف ایلم قرآن کے سے مخلور د قرآن اکثری اکشار تک اور راوت ہی دے نقصان ابید نے ایمان نت لکھی گی اور ایمان تفصیلی دا اللہ تو تو نمون کی دن گلی راوت نمن کی رات صفت نے کی نمن نے صفتوں نے دل کتاب کو ہم اس لگا قرآن کی لیا تفصیص جم تفران والے کو باٮٔے تفصیص میں لام لین طا ہوئی ہراج کرے بیٹھے وار فیضر کے ناخت تفیان دا سور گئی ہراج باٮٔا تفصیص دے مقام کی کرے دا تفصیص نکا آدار تفصیص اوشے ہماری تفصیص میں تک آئی دعوت خاص کر متفق تبھی سورت کی اللہ تعالیٰ نے پکوان طریقے کھولے کھولے تو قرآن شیر ان دایا سورت آئے گا مترفاتے ل آئے تم دانگ تپون سا جی آئے آیت اسباب تکوا ذ تکوا اسباب دمکھی مانگا تکوان د قرآن میں عزت خاص کر دری سورج کے عزت ذکر دل تو المتقین کے سو اللہ جی نے لکھائے و مکین اول سفت ایمان کو لو غرقی رینن معافی امین آمنا امن ومن داد دے باور کر باور کل الف اچمات کل قرآن رہی استعمالی کرم جب استعمالی اللہ کما تما سی من کلو لگسن جی ماں بتا تو اخبار کو بار کی امن تم روانت بینو تو جنو خبر نہ مانے اگر تم انٹر تو ہو سر پسل کی چلام شکن اللہ مان ایمان بمانے باور کر دن تصویر وہی سے ارتھ خبرا مانت سلن سب کسوئے پہلے دل لاہے مل جن من مینی اور دل ہی میری لام جن سبھی کی مانا لو مراج قرآن کل کل دس سار بھائی جو اللہ بھائی چلے بھائی مان کے ہوں گے شمالے کبھی نہ تو موجود شریعت پہ چلا کے کم چل پر سبب نجات پر گئی اور سبب جنت پر کئی ایمان شرعت دائے تاجر سرے مانم یقین چاہے پہلے باندھی رہا ہے افرار کول پامل کیا کرا ہو سکل یہ تو ایمان عام محبت سیلواں ریل میں تو ادرواج نکلتی ادروا کا سب کے اقرار نہیں بنی ابھی تک کروانگیاں ہوئی ابھی سوکھ کر رانی ہوئی سوکھ کے عمل نہ مانی پی کے اقسام دی موجود عمل تو دونوں مقام اور اگر رخ نے اسری کر دی یہ تو موتلا خوارش مسلن مسلک وسیع نو اگر بین بین بے نفرات اور تفریح امل دے وہ تصدیق پہشان بے اقرار پہ شان رخ میں اسری ملے را دیے تو جس حصہ رہے گا بری پہلے بک جاتے بھی ایمان وے ایمان خراب صرف ایمان ابو ہنی طرح اللہ نہ کل کتاب کی سرکری اللہ والا مغربی ہوگا نہیں چل آمل ایمان کے نئے بینی شاید ہے انتفاع بنے حس جرم ناراض گناہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا انتفا ہے تو انتفا ایمان ناراض دقلشتہ پختلا برا ہراس ایمان خرجیات ناراض اس کو خل پوتن سے کرے اللہ علم اس صحیح علیہ میں کا ایمان کا پمانند یقین دے ان کے سجاتے کا ناراج ایمان فماند آمان ہو ان نا ان تک جاتے کمیا جی اور باقی میں سلنگی قبارت ہے کہ جگہ پوچھتا سب جیسا میں تپس وغیرہ یقین خبریں یقین ایمان خبریں یقین, ایمان خبری یقین ایمان خبری ہوئی چیز ہے بکرے نہ ہوئی اور ضروری خبر یقین یا یقین آب کر کے فرق ہے واقعی فرق ہے غم یقین, یقین کے فرق سادو کے فرق ہوتا وہ آقی درخت سر پیفین کی جاتے صورت جو ہے ابراہیم اسلام زبی اللہ عام یقین میں یقین بمان ایمان کو مقصد ہوتا نہ ایمان سے اللہ تعالیٰ سبب گردی بار و نجات نجات کی جبت قسم ہے یا یعنی نجات کامل ارے نہ پارے ایمان کامل و سببی تصدیق اقرار و عمل یا یعنی نفس نجات تھے نفس جنت تصدل اگر تو اس کو لفظ ہو ابھی پار ایمان دمانے تصدیق اقرار ہوئے اگر شیامل ون نہیں ایمان شریف قرآن کے استعمال اور شکر ایمان شریف یا غاری تکاری مومن بھی من بھی ایمان دوڑے اللہ بانے رات ملے تو راپ اور قیلانتا تقدیر بانے تو بات بادل موت باندھے نو ڈاللہ تو احکام باندھے پاکستان بال قطب کے دن داخل چل دام ون دھیر کو کریم کی کلپ جگری کلپ تقسیم سمجھ بال دونوں کی راضی کرنا لکھا پن دن کی برائش لاچم نند نام بللہ ہے بلائے ملائے اور سب کی ذکری سوچنا گفری باز تقدیر باز, دی باز, دی باز اگر اتنا حضرت کو تخدیو کلب بخر ذکر شی سرب اقتفاع شی دل گرجین لطسی بن لاہے سروج ذکر بدو تلب و مراد دتن کل ایمانیات کل مومن بھی ہی بسبیلگ اجمان سرب ذکر کی ذکر کس بس اجمان پتی آئے کے رے ی مینا دل گائے گی یا پھر یقاؤ دل غیبے. بے مومن بھی ہو ذکر کے نا تو اجمالن ذکر کرے اجمالن سروس سے سب سر کرے گیا ماضی کلا سراڑ مومن بھی ذکر کے شرا گرے گا سوالیہ دشرام آمن سال ایمان تفصیلی آمَنُوا دانے منی بور کی مان آ گیا چین لدی رام چسانچ ماہ رام کیری ناگی سنگی گھر نہ تو مانشوری کی مراد دے صرف نا موراد ملائب رسولان کی دارون کہ مومن بی ذکر تو نہیں کر شریعت مانا ہوتا معلوم نہیں ہے مختلف ڈاکٹر فیماز دلوئے دل ہے دل کے مومن بی مالی ذکر کر تفسیر کا تڑی روحن مانی ان تقریباً لکڑی جان گرما سے ذکر دیتا حدیث جبری ان کے مشکا کے جی حدیث راجی کا کتاب عمان اول حدیث جبرین سلام رائے پریو ناشنا شکل چاندن خالی پتا بشکل شوروں گل مل ایمان اللہ ایمان ستر نبی سلسلم متان تو شانتوں میں بلائوں ملائے پتی ہوں کتبیں اور رسولی دائیں اور اور قدر خیریدی شرح در تری الد الحدیف تفصیل و پار کا قرآن تھا حدیث یونیور گئے تفصیل اب اس کو دی بھی چال گئے غائب بھی زمین دا تو میں نے بہاس نمبی لیکن سادق تھی طرف عدل سر سادک کا غیر بار سے تسکر میں مسکاری لیکن وہ دل تلغیر بتہ مانا اور گئے ایمانیات جو ایمانیات تو داخل دا مومن آور کفت علغیر دو ہزار سو کے مومن آئے تھے مانے آئی داغا گئے تو نہیں اب آئی دیہات معلوم ہے جو ہر موومنٹ پکئی جان نو لے کی تھی کیمان تصدیق پہ تصدیق یہاں عالمی نگر غائب عالم بغیر بخائے والا مسالم چاہیے ماتالا سپر تھا لوگ تو, تو مومنٹ نہیں سکتے اتنی چومی پکا نے پوئی یا کمزل کے گر گرائے والے بس وہ آتے خلاف ایمان تصویر ایلم کوئی نہم گئی تو سلک دے رہا اب علم, علم, علم چاہے سر گرد راجی آگے تو سلک دے نہیں پاگل ہے علم غیب. علم دیو علم غائب. علم دل غائب دیو علم بغیر عالم غائب دے تھی منم قرآن کی تحریر اور یہ تاربیت ہوئی ہی نا تصدیق بلغیر نمستے قبضہ الغیر صادمن میں تو آپ کل منٹ کے لیے عنوانی نے موزد کری موزد کی محتگل کر الغیر من شیف بغیر صرف دے صفت بغیر زمین سات ظاہر شے اور موجود دے عوام نظر شکل بالکل کارش تو خبر پڑھی کہ نظر جائے اور دائیں دقرآن تحریک جس دن کا غیر ندم آنے چاہیے مرادی طرح سے بولے غیر بقرآن کتنے کو ہوئی کل غیر رائی الحقیقی غیر حقیقی, غیب حقیقی ابسی وید حقیقے آئے تو چن حاصل ہو پاسباب پا اسباب دے علم عقل آکل بے حواس بے رحت دور میں اسباب العلم من علم المخنو کی سلاح سے دا دل اسباب کی یہ سبب نہیں دن الغد حقیقی مانوام دا موراتے غیر اجلاس حا تھی سبق تم نے وہ غائب نہیں شکا غائب کو اس طرح نہ گائے کیونکہ پاکل سر معلوم کے کشف سرکمال بستر دیوی نے یا تو وہ سرمایم سی مدد اوکن شپو واہ سر اللہ کو لپواہ سر قرآن کی چرتا ابھی علم مل گئے پڑے علم سے ملے قرآن کی سنت کی ابھی توارے لیم یوں علم تبھی ترکلا میرے ابھی طلبہ تعالیٰ ابھی تم باغ ہوئی علم بالغیب بے داخل الفاصر کی تدریس کی گا نا تلویسا سنگا اللہ تواہے گا وہ قرآن اور تکرا اور قرآن تحریر سے دبیا نند اللہ شمالی کا ہر شخل اول قداعل حقیقی نئے آلو آلوسی تفصیل معنی کے سورہ نمن کے داس عید من قصر کی لفظ علم ذیب خرا تو قرآن یا تو حدیث کی انسان تصیفت کرا گئی رو بندہ تصیفت کی یا رلفت کی لفظ علم لفظ, علم لفظ, علم لفظ, علم لفظ علم کی علم غیب جنا لفظ علم سے سر بید نہیں جانتا شور ہو گئے اطلاع کے بابا غیر لوری نمبر ایل مغیر اور خالص تجربی ذرا مدرین غیر الراجی بانے الحالت الغ نے بلغیر کیوں مانا جی یہ لانت حالت بغیر کی لم افت ہو بلغئے دے ماں بھی سامنے کے کلک حافظات گائے بل گئے دے وقت گئے غیر سے یاد میں لمتا رجمن بل میل رجم برتھی آدمی دا کر سایہ لائے بڑا ل ختما خلید ختم فشر ختم دہر دا عرب کے بھلی بش آخر شیخ اخر قرآن ختم سے کتاب ختم سے ختم شی جو آنند بے بے ختم بےمانا سب ہوئی اگر سیدھی سپارہ شرط ہوئے نہیں جو کہ ختم ہوگا ختم ہوئی دے تو شیشیہشر تو عورت ہے بیلائے سر لازم مہر لگوت اور کیس دیکھتا لڑکی آئی کتاب لکھی ہے اشتم لکھی ہے سند لکھی نہ پاسے تھے تو موہر الگ اِس گھر ذکر بس کرنے لے ختم مہر پنجا ختم میں لکھی برتجانی مانا ہے دوسرے مار دین موہر چکرا اگ ہے نام اس بندش لڑا لفافہ بندشوا لوگ موہر چلے گئے نو تک جانے سے ہم نکلے مہر میں بند چی نہ کمیں کی گئے اور نہ تک جاتے کی بندش کرتے دادرے معنی مستعمل نسوخ کے مستعمل اور کے مستعمل بھی آئے کیا والا مانا ہمیں شیخے رہے اللہ گن طرف تجاؤ مان نے جوڑی اور موہر لگے محرائی کو کابل موہر گا سادت تو در موانا تو مارا جی بردش راہ سے اللہ گری تو گن ہو تو ابن ہو زوں کے دم نہ دن نہ یوشن نے بھی سپورٹ کرے کہ پکشتان کے پخت کے حوصلے کریب سے بند کرے گا غریب پہلو کے دم نہ سستا سستا سبکشتہ تمہر پرتیشتہ ذہ پر کتنا گناہ بس اگر فکیری روم اللہ دم کرے تو ہدایت سے بند کرے گندی بوتل کی دم نے گندی نے جمع کی اگر پسند موہر لگائی کہ بس اب بند ہو گر کی دن خوراک کرے ناکارا نے کیا خوراک اگر تو کو ہدایت خبریں تو اس نے دی بند دئی بندا خبریں نہ بند میں بندھی شام مسلم بندش لرا سر اس کی دمنا سے سید مجتما مب نارواز کتاب کے غلط غلط و تخکاری تختاری بے ہدایت و مسئلے کا ابو تبھی نسخہ آسمانی اور تختاری صرف دکھا گیا اور تختاری اور تبھی موجودہ جو جتنا بے ہدایت خبر لایا پھیلا نارب جیتا نہ قائد نتم ہو گئے شاوا دلال کی بائیبانی کے خاص شبد بند کرے گا عام شہد نہیں بند کرے خاص چیسرے جو ہدایت خبرے گا تو قرآن خبرے گا براہ مکر میں میرا بدلاؤ لالیمان ہوئے لگنے گئے ڈر تقریر آئے نہ نر سر انار میں اللہ تعالی کے لیے موہرا مختلف کر پال گئی کلی دلیل کو قرآن نے قرآن کی بل تب اللہ الہب جو خوش رہے کی برائش خوب اب خبر پال و موہر بلدیہ رانی بلرانا مکان سب وار حجیس بلدان دلیل حجیس راہی کلسانی سو بتو بو باتی اللہ کے ابھی کتو بہ نو بازتی ابل کو ناؤ تیر گیا توڑ دا ہوشی بلو تین بل توڑا تبھی سجنے نو دا ملو سے رکھی گا تبق تو روایت تو ختم ہوئی نو معلوم چانچر تبق جرے مور پہ دلی کفریا دلی شرکیا دلی زب نو اللہ کے اطنا جاؤ شر ختم اللہ دا لاہ سنت و جماعت مسلط دے سدار چیز پہ بحروم کے اللہ دے ہر چیزایتی کہ ایمانی کو کہ خالد صدق اللہ دلیل خدا ہے خلق ہے اور برہ تقدیرہ بالخصوص ابراہیم علیہ السلام شریکان تو اللہ خالق الما وما تعملون اللہ تا سو پیدا کری سو کارن اللہ پیدا کری دم شرکان قائم سے شروع کی شا پیدا کری اللہ دا یقینی آتی نا موت ذنا انکار کریں دامال انسان خالق بندہ پکل ارے اللہ نہ ہی دلی آیا شروع جی آئی نے چھوڑوں تیم نے تعریف مزم چی گن تھی تا مرائے اجگار تعیم مرنا کنک دشک کھیچے کشاک نے تعیم مرنا کنکری کشاک نے آدھا نہیں کہیں گے کہ سیری کشاخ گو رہے تو رشتہ سکم سرے لال سندر داخلے نہ خبر نہیں اور اماری کے تفصیل کشاد میں گھری تفصیل جساسدن میں گھرا مح کو گریے تلاشے کے تعلیم شروع کرے مو اور قیامت کے بڑا سیکی قیامت کی رائے کہ مو اور تب تعلیم کا نئے دی تعلیم کساں جانتے اللہ کا نسبت پہ دکے خالق مخصے اور آمرون کے نسبت پہنچے تھے آس بار کا حریت مرد کے عمال کا نسبت سے براض اہل غیر نہیں سکے چلہ بنکڑی کریں یا بولے آزاد بولے اور مکلف تھی نہ مکلف کڑی بھی اختیار مل ارکڑے دائیں بائی یو بھی ناراواز سبب سے بپار دبندش تو اللہ رائے سر یا قرآن کریم کی دونوں جو قرآن و پارا مختلف اور ساتھ مشکلات کی سب آل آئی کل رنگ آ گئی کل افوان لگیما سم اوسار دل تم سورج جامع دل, دل یو آئے تو رنگی تو رن تھوڑی کا سل نار راجوی داخل بھی دا ختم کا لانے جامع ختم ہو گلا مقام سب ہم جمیزلانا خلجونا خوشبونا وغیرہ تم جمی دلانا جامع نثاب سے مسلم تو مسلم ماں تو یہ قرآن فرمائے لیجیے کہ مثالوں کر دے کی نفکر کا ہے لالم یا تفکر دہلی بھی صدی لگا تفسیر نہ گیا نہ تم اور آجاؤ کے بغیر گائے نہ تفکر نہ خالف میں تفسیر مخالف بنی رہے پر تفکر بن کے تو شروع کے لیے لکھی دان مسائل کا بے دائیں گے تعمیر کی چرا شامل ہے دیشی نی کے باس میں باس کو قرآن کا سوکھ کے سوق د قرآن چھوڑوے دا قرآن کلا رہے دو تھی حدل المتفی بے دم قرآن ذکر کرے اصل کی دوڑ ڈلو گل خزان خسمانہ خصنوخی رد مومنان دی قرآن والا ذر مومنان دی مانے دا قرآن مخالف خلا سیداش دو قرآن مخالف خلق اس دو قرآن دو مقابلے پیشی شو نہ داسل کی ماں تالک تو صحیح آتی اللہ قرآن در کے شا بیان کے دعوت قرآن درگے نستا کر میں مقابلہ, خدا مقابلہ, تھی مقابلہ, تھی مقابلہ تھی با کی خدایات مقابلہ کی مقابلہ کروں کے بٹاوان کی فروز ہے نہ فروز بس دا حاصل درمث داعت تفصیل ان شاء نہیں لیگل ہے فکر سر ثابت سرمئی میری مخالفت کے مشاعت اس